اس لیے کہ اللہ گندی کو ستھرے سے جدا فرماد دے اور نجاستوہے ہے کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہن میں ڈال دے وہی نقصان پانی والے